کماج ول گیا بارلا کون ول گیا گڑا ہوں باہر پیا آخر اے یار چوا کما لے جا بےڑا گرک ہو گئے سارے کماد کا بیڑا گرک کی واقی دے رل کے ماری جدڑ لانتی کام ویکو بھی باہر وہ آدھا پیا ٹھیک ہے سچ ہے نا اور پوری دنیا کے لے اگریز نے کیونکہ ویڈی طاقت ہونا جدھر وڑ جا لا ایک بمب تلے لکھا مار چکا قرآن شہید کر دسل جلا درد اسلامی حکومت آدمی لانپری جی دل کھڑے آدھے بالکل ٹھیک آنے باقی چیز تو چوہا کہڑا طالبان وہ او بھی انہوں نے اپنے ہاتھ وہ دے ہاتوں بنا ہوئے سارا کچھ تیار کیا ہوا طالبان ننایا سر جنرل ریاض روس کا مقابلہ جسے روس مقابلہ کرنا سی اس اسلے بجاہ سن جی روس ٹوٹ گیا تو ہوں امریکہ نو پہ گیا وقت بے اصل مسئلہ میرا حل ہو گیا تو اے مات مضبوط ہو جانا آ کے سا ہو جائے یہ ہوں دہشت کرتے ہوں اوہا بنایا بھی اپنا اٹھایا بھی باہر تک گیڈا رل کے اندر لے دی جی اے دہشت گردی میاں صاحب اخبار نہیں جاؤ میں ٹی وی لانتی خبریں میں نے کہا مینو ایک خبر رکھا میں کہو بے وقوف جاہلا اترا ریڈیو ٹی وی تے اخبار یہاں دی آواز میں, میں سمجھیں جی میں کتا تے کھوتا کتا تے کھوتا کتے دی بھونک تے کھوتے دی ہیگ تے یقین کر لو یہاں سوراں نہ کریں بہن عید کی خبر دے چاندی باوی کسے شاید یہ صرف ایک پٹی پڑھائی ہوئی یہ کہ اسلام کھانے ختم کرنا مسلمان کھے برباد کرنا کہ صحافت آزاد ہے بابا جی صاف ہی آزاد میں کچھ دیکھ صحافت صاف ہی آزاد میں دسو صحافی کو پینسل ہے پینسل میںرا پینسل والے کوگریز درد ہے آزاد فوج آزاد ہے امریکہ کون دسا جی تاری فوج آزاد ہے اچھا فوج آزاد نہیں اخبار والے آزاد نہیں پیر مطلب ہے بڑی طاقت ہو تو فوج والے جڑے اخبار والے کو پڑ کے توڑ دین تو کرے گا کچھ اخبار والا کچھ کر سکتا ہے نہیں تو آزاد کھے تعلیم جو ہمیں دی جاتی ہے وہ فقط بازاری ہے ہر چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ فقط سرکاری ہے بڑا بادی فرماند ہے سو سال پہلو تعلیم جو ہمیں دی جاتی ہے وہ فقط فقطاری ہوزاری بندہ بازاری بدماش کمینا ہے تعلیم ہمیں دی جاتی ہے وہ فقط اور جو میں سکھائی جاتی ہے وہ فکر سرکاری ہے بس اپنی اقل نہیں اسلام خدا رسول علیہ اقل سکے کو کوئی نہیں <تصفح> آخری گل کرنا میرے کو بندہ اگلے دن آ بیٹھا پروفیسر وہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ سل لال سلام ہے جگہ پدر دن فرمایا دینا نو تعلیم دیو کیڑی تعلیم سی تعلیم کیا جی وہ تعلیم سی میں دسما کہڑی تعلیم وہ تعلیم شلے فنار پہ بکری تاپ کتا چی اچا اچھے لام لوٹا مین مور نون نگی تعلیم شوت انگریز کا سارا نظام قانون کا کا سارا سمجھایا پڑھایا جاتا سی اور اسلام دی پوری مخالفت سکھائی جاتی اورتوں اور ناچ گانے ڈانس پریٹن سارا کچھ سکھا کے عورتوں دن ب دن فلمی فلمی یہ وہ سارا کچھ بنایا جا سی کپڑے پردے انہوں نے اتارے جڑے سرمجاتی آخیا جاتا س خدا سالوں کے بچے پڑھائے جاتے نبی سی آخرا حضور نے فرمایا سی جنگ بدر آگے سکھا دو تعلیم دو وقوف دا پتر فورن بولتا ہے یہ رسول پاک ویخ نہیں پھر آپ نے دیکھا کیونیں وہ تو نہیں سکتے میں پاگل نے پترا تیرے بحث کرنا بیٹھا بس میں اپنے ایسا تین رسا پایا تنے منہ چ دے میں لانچ کیا دس تیرے سکولوں کی تعلیم ہے جی میں گنی ہے کہ ہو رہے کہ میں کہ اپنے منہ کہہ رہا ہے اے رسول ویخ لانتی ہے جگا رسول ویچ نہیں تو رسول کے کام تو سابق بہ گا اٹھ کے تر گیا لانتی کا بچہ اللہ تعالیٰ معافی دے پھر وہ حضور پاک لانک پا کے گیا دس بندے سن ہے سن حضور کا نام لے کے آتا میں نے اس گلا دا بچا واجب لیکن تو ایک کو تو خدا کرے اللہ تعالی وہ وقت لیا مکے کافر بھی مکے نظر سور بی بابا جی گل سنو اسلام دے کوئی بھی اسلام کا حکم ہے فرض فرد ہونے شرطان نابالغ نمال فرض ہے عورت اور پانچ سال ہوگی فرض نمال فرد دی. نہیں بیمار تے روزہ فرض ہے یعنی ایسا بیمار کے جڑا تر چلے گا میں جا. تر جانا ایڈی بیماری لائک کو اگر ایک بندہ دی ماں اتے بیمار پہ آن والا کوئی بھی نہیں ماں کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں اس بندے کا اچھ فرض ہے پہنیں جنی مرضی طاقت ہو کرے گا تے اسلام تو گناکار اس کہ ماں مردی جائے کچھ آج بھی جہاد جہاز کتا فرض ہے لیکن اگر ہا کہ میں اسلام پتا کہ جی اد کافر پھر سانوں الٹا تباہ کر کے ختم کر دیں گے تو سیتا کر دیں جہاد کرنا آرام ہو جانتا. تو اس لیے کرے گا جس لیے اعتماد ہوگی کہ اب جائیں اسی طرح ہوں حج پہ عورت کی تصویر لے جاتی امر سے بھی حج سے پہلا حج سے تصویر ہوتا اور تصویر بھی کس طرح کی ہے اللہ تعالی معافی دے ننگے سر بھی حصے تو سارے نکلے نے چہرہ نکلے نے اپنی دھی بہن دی عزت دوا کے جانا اتوں لانت لبنی ہے کہ ہر جون سواپ دینا نمبر ایک پھر اور بدماش ہونا ایئرپورٹان کے اتنے لٹرین بھی کیمرے لگے ہیں پیشاب کرتا بندہ بھی ویسد آخر عورت مردوں پیشاب سے آنا کہ فرشتہ سب کچھ آنا جن اپنی شرم عزت اپنی گواہنی ہے عزت دی دیئے وخانی اپنی جناب رب رب لال امین جہا حج فرد کرنے والا ہے وہ حج کے پاک علاقے سے پر مانتا کہ کی عورت اوتھے اچھی او آواز نہ لبا کہ نہ کر سکتی اچی آواز لبا مرد اچھی آواز شریف ایک عورت اچھی آواز نہ لبا کہ نہیں آخر دینا تکارت کے بچے تکریرا مان کر اسلام عورت نو آزان پڑھ دینا کیوں نہیں پڑھ دینا اللہ کا ہے اللہ رب عورت اجازت نہیں طرف اچھی آواز بلا میری طرف اچھی آواز بلا تو رب کیا تقریر کرجر کیڑا اسلام دے پھر گاڑی میں دو دلی دیتی ہیں نا دو دلیل کتاب لبن کی لوڑ ہی کونی ہر موومنٹ دسی نہیں ہے کہڑا بندہ نی جانا وہ سلام نہیں کر سکتی سلامت بندہ نی جانتا اتنے اجا کچھ نہیں کہہ میں کتاب کی لڑ ہی نہ ہو بندہ تھی گل <سؤال> کرو جیتے کرو گے ہر بندہ سر سک لگے باقی ہندو نے اگے کرو گے وہ بھی آخن گے یار باقی مسلمانوں نے وہاں مانگ نہیں پڑ سکتی ہندو بھی نہ آخل فر अफसोस है जो रब सा उच्च होता मेरा हज पेरेट जिस शर्मगावा भी नौ बिलाना मैं मेरे यानी जरा नवा एयरपोर्ट नवे एयरपोर्ट के सामने सहज पाल पेड जाए सहाल सहपाल लड़का استاد جی میں خود اپنے حاجی میں پابیا لگا شلوار کھول کے سامنے کیمرہ لگا چھٹی باہر نکل میں ٹھیک لنا میں پوچھا میں یار آگے پتر اتنے ہر پاس اتنے سارے لگے ہر پاس لگے میں گل کرنا اگر کافر مسلمان آ کے اپنی دھی بہن دے کپڑے لا تو تینوں نماز پڑھ دیا جی کپڑے نہیں لانے تو نماز نہیں پڑھن دینا سچی دسیا مسلمان نماز چڑ دینی چاہیے یا دھی بہن نو ننگا کرے نماز تو پھر قضا ہو سکتی ہے لیکن عزت گئی کتا جا رب اسے آتا نماز تو دے نماز نہ پڑھ پلا کر لے گا آ کے بہن کی عزت دا کے اپنا دھیان حرک برباد کرتے دے داج میں فرض کیا بابا صاحب ساب، وہ سابت تو ہو گیا انہوں مسلمانہ سے یہ کہ پہلے اپنی کوشش نہ ایکفر شرطیں ایک فرد نظام نتم کر حج کرنے تو کو کوئی عرصہ نہیں سر ساری رات بندہ نماز نفل پڑے نا مشرق والے پاسے منہ ہوانت پی دو رکاط نفل پڑے مغرب والے پاسے منہ کر کے رامت ہونی کہ نہیں کیوں خلاف دے مطابق دی اللہ تھوڑا عمل کرو شریعت, مطابق موتا کرو شریعت خلاف داری لانت. اللہ تعالیٰ ہے تصویر ہوتا ہے جنا تصویر ہے رام دفتر پیش کر دہل اج ایک بڑا مشہوروں مروح کام ہو ہے دنیا میں ملا دے میں ملا دے مشہور سن رلا سن اور نہ تصویر نار، نار تصویر محفل کرنی نبی دشمنی مخالفت یہ سارے لانت خون لانتی چھتر پاؤلا صرف چلنا چاہیے جی اسلام نکیل پا کے باندر چنگی کرو ناستھانی ساری نکل جاتی تھی ایک محفل دہ نہ دو بغیر بچے جڑے زمین آسمان کے گلابے رائی کھڑے ہوں تیرے بس سرکار تیرے بغیر نہیں جینج کر دیا کر دے ایک وارا روپیے نہ دونوں اگلے بارہ نہ جیسے پراؤنے دی عزت کی ہوں جب میں لانتی ہے تینوں بغیر روپیے نہیں دیتے دونوں جہاں ملکوں بابیا کرائی تھی میں لان کر دیں جہاں پیسہ نہسا نہیں دینا مشکل میں جن میں آ سکے آگے ہزور آ گیا جی سنو میں تسمیہ پیارنا جن کو کس نال پیار لڑیاں کام کا کسی پیار ہے نا کسی انہوں روپیہ نہو پہ ایک روپیہ دیو آ گا یار یار دا ذکر سنتا رہو میں گل تو سنتا رہو ساری رات کسی بیٹھ رہے ہو تھکنا ہی نہیں جن پیار ہے بابا جی کڑا بغیر رپیے تو آپ ہی سنا تھکتا نہیں جنوب ہزور کا پیار ہے بغیر تین آخیے بھی صحیح سنا ایک لانتی نے وہ بھی لانتی نے وہ بھی لانتی رسول اکرم صلی اللہ وسلم نے جب فرما ہے حضور دے فرمان تو باہر نہیں ہو سکتا نہ اندر دلانت پینی پیار کر راہ وہی دسے گا جا سے آپ ہو جاپی خود راہ کے خلاف ہے آپ پوش داہ ٹرتا پیا مرید رسول دراہے گا آپ اس طرح پکڑ کے اپنے بال شریف سجیو تین لیں پتر لیں گے شادی آئی اس مرید نیڑے نیڑے داری کر لی تو پیر پی مرید نی تو اگے نہیں وتی پیر تو نہیں میں شا میرے کند نام اگر ولیانت بر ولی مسنوی اجما رو پرمانے پر نام ولی فرمایا جی ولی او ہی ہوتا ہے تو سر لانک پہ جو یہ ہو جائے ولی یہ باؤ رحمت اللہ سلطان باؤ سرکار فرما نے کتاب اپنے فرمایا کوئی ہوا ہب چوٹا پانی چلتا رسول اکرم سرکار فرما نے اگر میری کسے گل کے خلاف شریعت ہے نہ کسی ایک گلو فرمایا پولی مار فدرے بو ہو بن وہ پولی مارو جتیاں مارو کوئی میرا ولی نہیں ہو سکتا میرا چیری صاحب یہ اسکول آ کے ویسی چیلنج سامان پہلے تو ہے سمجھا دیتا ہوں۔ میں نوٹ کی تصویر گنا جرط رکھ کے بنا کرناس سے کوئی گنا نہیں ہونا جس طرح کے عوام انداز ظالم ڈر خوف کے مارے روپیے دے رہیے بل وادو دے رہیے کی کچھ نہیں دے رہی لگنے ہونا ڈاکو جو ڈاکا ہے تو ڈاکو ہے دین دا تھوڑا ہے اسے اپنی جان بچاؤ دس ویل ملاد ہو رہی ہے یہ ارس رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے جس گندی نالی اس منجی ڈاک کوئی اتنے بہنا گارا نہیں کرے گا کوئی پیر نہیں اتنے ان کے بیٹھے گا کوئی ملہ نہیں اتنے ان کے بیٹھے گا دندی نالی دن ڈا دو بابا جی ویکو نا ہوں ایسی کچھ نہیں کی اصلا تو اسلامہ یا رسول اللہ اللہ رسول دے. کی؟ کی؟ نام کھا کرتے نہیں درود ہر شہ لن کسان انجام ہی کہ الیلیاں اخبار اشتہار لانت کیوں عیسائی قرآن ساڑتے پھرتے ہیں گوجرا سامنے عیسائی نے پاک سے اس طرح کاغذ پتر پتر کے نا رپیے واگ بنا کے رات کو شادی کے نشاور کیتے ہیں بےڑیاں بنا کے کتیاں دیالیاں چلا رہے ہیں بےڑیاں چھوٹی چھوٹے سویرے مسلمان جا کے دیکھا ہوا واقعہ ہوا جایا ہوں کیوں دلیر نے انہوں نے پتا ہے جی قوم اپنے رسول کا نام قرآن اخبار اخبار قرآن آوسرے دن ایک دن جھوٹھی خبر ہے قرآن سچا موجود اتنے جھوٹھی خبر ایک دن اگلا دن پہا ہی سچا قرآن اتنے پہلے دن دس روپئے کا اگلے دن سیرا کے حساب سے ہے پہلے دن اخبار ہے اگلے دن ردی رد ہے جیڑی قوم انگریز کافلے میں نہیں کیتا ہے جیڑے قرآن لکھیا کاغذ ہوئے تو ردی رد اخبار ردی رد ری رد جا قرآن ردی رد آخ جانا ہے ہوں لانتی بن گیا ہے ہوں سامنے قرآن ٹوٹ اج تاں کر کے جنے ملہ مفتی لانت کے دے بچے ہیں سب عیسائی کی حمایت کر رہے ہیں مسلمانوں کی کوئی گل نہیں کر رہے ہزار بندہ مسلمانوں کے اندر ہو گیا کفر بابا جی قسم خدا دس ماں سو بارہ بندہ جناخ کرنا ایک اشتہار کٹیاں لا چے لالیاں کا گنا وارہ بدکاری کرنے کا گنا چھوٹا یاد رکھنا میری بات ماں بدکاری کرنے والا گناگار لانتی کریم بڑا وا گا لیکن کافر نہیں قرار پا سکتا اسلام جب تک کہ جائز نہ سمجھ اللہ رسول دامے جتنی جتنا بھی کیتا ہے از تھلے جنہیں قابر ہو بلکہ ایسا تک ہے کاغذ پہ ہے بندے نہ چکنا حرام پتا نہیں کی ہے اور بارے جارے کے چلا رسول کا نام لکھا جن چکیا نہیں او قابل ہو جائے گا بابا جی اصل دیکھا جی ایک ڈاکٹر صاحب نے اس بندہ مجھے جگلے کے دے رہا محمد شریف نسیم محمد, محمد اکبر فرام کا لکھا ہوا محمد علی کا نام سرت علی کا شیر اللہ اس نام سارے وہ کر کے کھا کے پرچیاں بچے چوکی نے سجی نے وہ کھا رہے ہیں جی اب ہے ایسا بندہ اسلام بخار جی دنیا دے امام دا فتوہ جے. میرے کو لاک د کتابیں جیت کے آئے ہیں میں کتار لا سکنا اس مسئلے اتنے کہ نام لسل دام اور اسلے سٹ رہا اسلام تو فارے تھلے وہ چکتا نہیں اسلام تو فارے جس دل دے اندر اللہ رسول دے نام دی عزت نہیں دل مسلمان ہے ہی مسلمان دا مطلب ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب وہ پڑے آئے یہ دا مطلب ہے کہ میں دو ذاتان ہوں دا لہ دے قرآن ہوں میں کائنات دی ہر چیز نہ لو اللہ سمجھا میں مطلب بندہ اپنی چھٹ کے عزت کر کے پکڑ گے اس نے میں چکی نوکری پھر اب سورت اپنی ہے پیر گول کے ملا جتنی سر کرتے دے اللہ, اللہ, نا, دے اللہ دے نام دیے جو غیرت کھا کے نوکری چاس و... دعا کرو اگر اس سر... سر چیز آج اپنی ندی کا سر کا اللہ تعالیٰ ایسا کے سارا حل ہو جائے اسے بہت کہ اللہ تعالیٰ سونے سرکار ٹھیک اللہ تعالیٰ زور نے سمجھتا تھا دعا فرماؤ جات دعا فرماؤ ہندو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فلسفا رہ گیا سائنس رہ گئی مگر خدالی رنگا کوئی نہیں لیا اج جناب امام خدالی سرکار کچی کوئی ترنے سائنسدانوں کے سکولوں والے بولی مگر انہوں پتا کوئی بھی امام خدالی سائنسدانوں کافر لکھ گئے نا میں سن امام غزالی سرکار دا حوالہ دکھاؤں گا کتاب کا نام النت دلال امام سرکار امام غزالی اللہ خزالی احمد الرما نے میں دنیا دے سارے علم پڑے میں صرف فلسفے کے سائنس نو میں کھیا جنابے دی رج رج تک فرما نے میں کسی تو نہیں پڑھیا میں اپنے آپ ہی پڑیا ہے میں رب سونے دے دل والے جان دیا جب پڑھیا پہنچ گیا وا میں سمجھ لیا سارے جھوٹ نے سالے جڑے میں دور یہ دین تو دور نے ایمان تو دور نے حق تو دور نے حقیقت تو دور نے اگر حقیقت نے لے لے لے اللہ فقیر فکیر درویش میرے واسطے خدا بھی قسم امام غزالی بھی کتاب بزارو لب جاتی اردو کے اندر الر دلال پڑھ کے ویخ آپ نے گجیاں اڑائی بولی سیلا فرادی فرادی دیا خرابی آرادی دی دیا میں دی گزیاں دی امام غزالی رحمت اللہ لائیا نے اور امام غزالی رحمت اللہ لائف نے پھر کتاب اور لکھی سو جداں جس کا نام یا اندر پھر کملی والے مستفا دا سارا رنگ دائر کر دیا ہے سبحان اللہ. پھر اسے دی نے نو بیان کر کے دسیا ہے کہ چلو ادھر کدھر نہ جایا جے جہنا جی کامیابی والے پیسے تو مستفا دین ہی قائم رہا جے آج دیکھ لے امام غزالی کی بصیرت تو قربان جاوا اج دنیا سہس کے ہاتھوں ہی اجرتی پی تو اجڑے کی تمہاری تحریب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی یہ دنیا کہ اخیر پتا لگے گا سچے سن امام گدالی سچے سن دنڈی مارن ڈنڈی مارن والے بڑے بھائی مار بیٹھے ہیں امام غزالی گزالی نائنسدان آخنا اسی طرح جی بندہ امام عالم ابو حفر احمد اللہ علیہ آخ وہ نوز بلا احمدالے وہ جناب حضرت سپتے ہوتے سن یا جناب جی امام ابو حفر احمد اللہ تعالی کر کرتے ہوں سن جیب کترے سن وہ امام عالم تے خاص پاک کے دیو کترے خترے نہیں رکھ سکتے حضرت امام نے گزالی جی سائنسدان سائنسدان نہ آخو ساحب امام خدا کی قسم کر کے آنا امام غزالی کی بجلیاں وقت پہ بھی نہیں ایک مستقل موضوع امام رزالی کے حوالے لگا سکتا تھا خدا کی قسم کر کے آنا لیکن میں تینوں جواب سکوا تفصیلات سنا دیا اگلے فون جناب مسجد مرفی کہ نما نہ رہے ایک ان سڈیا تو مسیت رو دیں مرسی خان مرسی پڑھ دیں فریادہ پہ کر مسیت یعنی وہ اقبال کہڑی شہر کی وجہ مسیح شہر کی وجہ مسجد ہے خان ہے کہ یعنی نو سارے پہ اور سارے نہ ایسے ہوں نمازی تو ہے مسجد میں ہر سفر تو وہ کوئی نہیں گئی ہلو گے یارہ بجے ہو سر ہوئے نمازی نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں امان تہارا رتما لو نے من اپنا پرانا تو ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تھا شب بھر مسجد تو سب ویچی ہونے شالمی چوک کھڑی دے اکمال اس مسجد راتوں رات ہی مسلمان تیار کی ایک رات اکمال بولیا کلنگر سی مسیح بنا وہ نظر سی مسلمان دے دین دسجدی تو بنا دی شب بھر میں ہر رس والوں میں من اپنا پرانا ہے سو میں سکا مسیح رات بنا دیتی گئی جڑا دل نے کبھی یہ پیار کی یہ دنیا سے سائنس سے اگریز بڑھیا تھوڑا مسیت رات ایک اور جگہ سے سڑ کے بول رہے اقبال اگر دن پڑھ رہا تھا فرمانے مسلمانوں دا حال دیکھو جی مسیح تو آپ دور نستے ہیں اس مسیحت کو ات لے جائے تو چیکن لگ پہ جہی دے نے نہیں لگتے میری دور دوروں سلام پہ کر کے لگ جائے ہر تو دوروں سلام نہیں کرتے اور جہی مسیح تو تور نسجے وہ کہہو جہ مسلے جی جی کوئی ایک چپ ہندو لے جائے جلوس تو جلوس ساری شاعت مسیح دیکھ کے لے جائے نہ لے جاؤ تو پوری مسیح لے جائے بھائی مان میرے لگتا نہیں ہے ایک اور جگہ ایک خوش و ہوں مرمر کی سلوں سے بال بولنے ہیں آس پر منگوائیں میں نار خوشبو رو مر مر کس لو سے میں نا خوش و بیدار ہو بیار مر ہوں مرمر کس لوگوں سے میرے یہ لیے مٹی کا حرم اور بنا دو فرشت ہو جاؤ مینو یہ پیتا یہ مرمر دے پتھر مسیب نہیں چاہدیا میں بڑا انہوں نو نک کے نام ہوا ہوا مسیحت بنا دینے پکیا گل وی کچی مسیحت سوارتے ہیں دیجاڑے دے دوست دین دے دشمن مسیطہ دے سرجن قرآن دے دشمن مسیطہ نو نمن قرآن مسیح میرے قرآن جہے سب سے مسیح نو عزت ملی ہے <تصفح> وہ قرآن اخبار کے اخبار نہ گیا میرا اشتہار کے اشتہار نہ گیا جب ہر مجھے یہ مسیح نہیں چاہیے میرے واسطے کو مٹی والی مسجد بناو جی تعلیم تینوں مستفا بھی ہوگی شریف کے اندر خدا بھی قسم کر کے میں یاد رکھنا مسجد کا احترام خدا کی نسبت سے ایسے وجہ یہ رب سونے کے نام نسبت یہ پلا اللہ کری خریدی اسے واسطے ہیں نا جس نام دی وجہ مسجد کا احترام ہے وہ نالیاں گیا مین اگلے دن ایک بندے آخیا تقریب تک چشتی امام آزم ابو حنیفہ سرکار دے دربار کے اتنے بمب وجدے میں کیا چلیا ابو حنیفہ سرکار دے منار نو اس واسطے عزت ملی ہے کہ وہ ابو حنیفا نسبت, رکھ سادے نسبت رکھ دے سڈے امام نسبت دے ورنہ اون دے مٹیاں مٹی اٹا سہ پڑا نسبت ہوئی ہے تاپ ہی شان بن گئی امام اعظم ابو حنیفہ ن شان ملیے اللہ کے اللہ کے حبیب دے نام پاک پاکت دین کی دی برکت وال تو, تو میں اپنے تاتھی گل سمجھنا اپنے ہاتھی اس نام خدا نوڑی منڈا سڈا کلاس اتلی سڑے پچھلی کلاس دیا جہاں کتاباں نے اندر قرآن بھی لکھی سر ہاں منافقت نال لکھا ہے وہ قرآن جی ہے جا جا کے خانے خان نے ویس آئے ماں اپنے ہاتھی اپنے روزانہ رب نام پاپ نسلیں اگریز رو حمیفا کے تین دکھ میں دکھ نہیں لگا لگا سب تو پہلے تو اپنے نام مبارک کی عزت واسطے جان بار چڑا ادھر مورا پہ گئی ادھر تین دربار ڈگا نظر آ گیا ادھر خدا کا میں آزم نظر نہیں آیا جس کے سڑکے زمین سمان کتم کر کے آنا میں پڑھیا حدیث روایت الا سوڑے کا جدو نام پات تھلے پہ آدمی والی تے سے فرشت رحمت کے پراٹیا ہوں تو اللہ اپنے ولیا کسی ولی نیجد جڑا جا کے اس نام نوت کردار <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مینو قسم علا شریف کی نماز ایک پاس روز ایک پاس سکاتک پاسے سدکا پسے ادارہ پاس جہاز ایک پاس عبادت عبادت ہے تو مولا قائنات کے نام مبارک بھی تازی مول عبادت ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تینوں کی پتا ایک نام چال مینو قسم خدا دی درویش اللہ کا مکھنوی رومی شریفت لکھے درویش اللہ کا بکری چار دا چا ان سمانے بھی نہیں سی پڑیا بکری چار دہ دا جنگل جانا پیا اگے ویٹے کاغذ کا ٹکڑا پیا کبی لیا دسے نا یہ لکھا اس آخیا یہ رب نیا زمین بنایا نہیں نہ تینوں ساندھا نام پاک ڈگا ہی ان کے جا کے گھر رکھ کے ساری رات جاگتا رہا ستا نہیں سویر ہوئی لگا وا شامی سویرے بن گیا خالی ہو گیا پیر دا سینہ پیر دا سینہ دل سے خدا کی قسم کیوں خالی ہو گیا ہے ملا تے پیر تک مفائی لا لیے خدا دیر اس مبارک نلے سپتی آتے ہیں اشتہار کے لکھ لکھ والے ہری ہری پردہ والے کلکاریاں پردہ والے کچھ والے نام خدا ایسے مولو جی ساری مجبور ہے اشتہار سپدہ پیا مارفت تو خالی ہو گئے, مار خالی ہو گئے اور ان پڑھنا سینا مارفت خدا نایا گیا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں یار بولو تو سی نات کو سدار جوابِ سا سوڑ لیا یعنی مرسا مسجد مرسی آخا ہے کہ نما نہ رہے ایسے مسجد سے ویڑ پہ پاؤں گیا نے سجدے کرو پکڑے سجدے کرنے والے لکھے میں مگر وہ سکتا نہیں جہیا ہلور صحابہ والی سن نو گرت ابا سجدہ کردہ بھی کلب آہا ابا سجدہ چک میرے مستفا نے فرمایا اے ہو جہ نماز جدو آنے دینا فلانو ہن نہ مل ہونا انہوں دیا بڑیاں اس حالت نمیاں آنگیاں انہوں نے وہ نچ کرایا جو آنتی آنتی ہوں اس مسلم حضور جن رت پوڑ بے گیرت دے اس دی نماز مٹی سوائے خدا سر ادھر جھک دل انگریز میں جھک دجدا ادھر کرنا دھی ادھر نچتی بھی جان سجدہ بھی جان ایک ایسا کلو ہے جس نے دلت دلال والا ایمان ہی کوئی مینو کسم دہلا شریف جی خال کے تعنات کو پکیا مسیحت لا اب مینار ویخو مسیحت کا بنتا سو سو فٹ پانچ سو فٹ نمازی آسے گوانی نہیں آپی میل تک جاندی نمازی آسے گوانی نہیں آپیکر نہیں سن نمازی اٹھان اٹھان میلوں کو سن وہ نہ ہمار سفیق اسمیل کا آواز ٹوٹ دسلان میرے بہت نسیتے نہیں صاحب اور اگے سن سو رہے کہ ہو گئے دنیا مسلمان ہم یہ کہتے ہیں مسلم موجود کشور کیا کرا گیا مسلمان ملے وہ میں مجھے دسے سی کنے عرصے کے مسلمان تو تھی کوئی سد کے جا اے زبان اخبال فرمان اے خدا تم کی پتا اللہ سونا اپنے ولیا دے دل سے بول مولا روم فرمے گئے گفتا ہے اللہ بتی گرتے آدمی بالا روم فرمے فقیر دا بولنا خدا دا بول لے. بولے آتے ہیں سنگے ہلدا اوا یہ نکل ہے بول خدا کے آن؟ خدا بھی قتل کر کے آنا اچھی سو روپیہ دنیا سے مسلمان نہیں رہے اگر میں پوچھنا وا مسلمان ہے ہی کوئی نہیں ہنود جواب ملتا ہے خالق کیلاس کی طرف سے سکھ شکوے کرنے والی قوم کو وگ میں تم ہو نسار کو دمت میں یہ مسلمان جی جنہیں دیکھ کے شرمائے یو <سؤال> وزہ شکل سورت انگلے وال نسارا والد دل میں ہنود رہ سہن بے تحلیب بنی کریے ہندو ہن وال نہ دیا بڑیاں شرم حیا پر دیلے. نہم ہو نسارا تو مت میں ہدو یہ مسلمان جنہیں ویس کے شرمائے یہود یہ مسلمان نے جنہوں نے ویس کے یہودی شرما میں قسم خدا جی قرآن کھول کے زمانے کا اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑا شیطان یہودی نرمایا قرآن مزید اندر لیکن ایک بار کہہ دے تو کیسی ابھی کہودی نے اور ایمان ایماندار دس اصل کیڈے ایمان ہو گئے جنہوں نے یہودی دیکھ کے شرماوت مگر سا برائی اتحاسک من اور واقعی چیز یہودی اسرائیل کے اندر زبان عبرانی بول ابرانی بولتے لکھتے ابرانی نے پڑھنے ابرانی نے پڑھاؤں ابرانی نے, پڑ نے. انہیں اپنی مادری زبان عبرانی انہوں انہاں اپنی زبان نے چھی لیکن تمہیں میرے ویس کے شرما انہوں نے آخر تھی سب چنگی نہیں وہ اپنے دین کو اپنی تحلیم پولیس کو بچا تھا تھا لینا مسئلہ بارا کھڑے نے ایک میں جا رہی ہوں کسی سے تعلق نہیں تو پھر یوبی کے آپ سے تینوں شرما نے اپنے غیرت بغیرت مسلے تینو اپنے غیرت نہیں میں نے قسم خدا بھی ہے گل سن جنا کافر نو اپنے دین کی غیرت اگر مسلے لو آ جائے نا تو مسلا سیر دنیا پوری تال ہوگا سر کی سمجھ اب دیکھو جناب یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو فان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو فان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو